الحمد لله الله الحمد لله هو كفا وصلاة وسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه مهتدين في والآخرة والأولى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين عسنا أولئك رفيقا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الذين إن الله وملائكته يصطلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا محمد آبد صاحب دیوالدہ محترمہ محترما مغفورا مغورا ختمے چہلم شریف کے موقع پہ پرانی بہنی شرکور شریف کے اندر منعقد ہونے والے اس اجتماع دے اندر تمام شراکاروں السلام علیکم رحمت اللہ اس موقع پہ ناچیر کا موضوع ہے موت دوستوں کو دوستوں سے ملاتی ایک جہان دے جدا کر دی اور اصلی جہان دے دوست ملا دی قد اس جہان سے جدا کرنے کا کام موت نہیں کرتی اگلے جہان کے بھی کرتی یہ ہوئی ماننا ہے جو عربی دے اندر ایک مقولہ ہے الموت جسمئی یوس ہبی بل موت ایک پل جی دوست دوست یہ مقولہ بہت مشہور ہے اس مکولہ اس بات آستے اور اس موضوع سابت کرنے ناشیز جو دلائل جناب نے سننے نے وہ بالکل نئے ہونے موضوع ان لوگوں واسطے بہت بڑی تسلی اور اطمینان ہے جڑے مسلمان نے اور انہوں دے سجن اس دنیا تو جدا ہوں دے جا ہوں اس موضوع دے اندر انہوں واسطے بہت بڑی تسلی کیوں کہ اگر کسے کا دوست کوئی رشتہ دار کوئی عزیز اس اسے گھر دے اندر در اس اسے دوسرے رشتہ دار عزیز کسے ہور ملک چر اتوں ادھر چلا جاندہ ہے تو ٹھیک ہے جئی کا ایک صدمہ محسوس ہوندہ ہے لیکن انہوں یہ تسلی ہوتی ہے کہ غیروں کو نہیں دیا, اپنے گیا اپنے کول ہی گیا وہ نجم مطمئن ہو جانا بالکل یہو ہی حال ہے ایس دنیا دے جہان تو جا اگلے جہان دے سنگیاں بیلیاں خصوصا اللہ تعالی دے پیغمبر اولیاء کاملین کاملیم سال صحبت سنگت جا بیٹھنا جیڑی شاید دنیا دے کے اتنی خابا چ نصیب ہونی سی دنیا تو جدا ہو کے انہوں ہمیشہ واسطے حاصل کر لینا یعنی نبیان دی سنگت اور صحبت انہوں دی زیارت اللہ دے دی, دی زیارت دنیا تو جدا ہویا ہوا تو نصیب ہو گئی اور وہ او پکی گئی اس دے نال دی ہو تسلی پچھلے واسطے کہڑی ہو سکتی جڑا سمجھنے ہاں اور لوگ خصوصن کچھ بد مذہب لوگ ہیں لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں کہ اتے کلہ فس گیا مر گیا مٹی ہو گیا فلان ہو گیا توبہ توبہ توبہ یہ اصل اسلامی عقیدہ نہیں ہے اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ ادھروں دوست جا ہودر دوست شامل ہو گیا شر پہ اپنی دنیا در سجنا دوستی انہیں قائم نبھائی پھر اگلے دوست استقبال کر دینے این وسو اور ای رونق لبنی جی اتنے لب جاتی دنی یقین کرنا اتے رہ کے امی خوشی انی اگلے سجڑوں کے وچ جا کے بہن اور ریارت مسئلہ ایسا بالکل سولہ میں صحیح حدیث روایت سابت اور صحابہ دا اس لطے اتفاق اہلِ بیعت دا اتفاق اللہ دا قرآن دے تے بلکل واضح بول دائیں اولیاء کرام دے تیسے گنے نہیں جانے واقعات گنے نہیں جانے سب تو پہلائے دے باستے میں اللہ دا قرآن پڑھاں پھر بخاری شریف دی ایک حدیث پڑھاں گا پھر دوسرے نم، تیسرے نمبر پہ مستدرک حاکم اور موجہ میں قبرانی دی صحیح روایت پیش کراں گا جنہوں وحابیاں دے محدثامی صحیح فرمائے لکھ رہا ہے جنہوں وحابیاں دے محدثین نے صحیح سب تو پہلا اللہ دا قرآن رب العالمين جل مجد الكريم نے فرمایا من يطع الله والرسول فاولائك مع الذين انعم الله عليهم سبحان الله انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وہ ہنا رفی سونا را فرما ہے جہے اللہ رسول اللہ حکم منگے نے دنیا دے اندر فرما برداری کرتے ہیں لوگوں کے نال جانبی آخر جدیدیق آخر جہادا آخر صالحین ہین آخر اللہ پاک نے اپنے چار مقدس لوگوں کا ذکر فرمایا ہے فرمایا جہا بندہ رب رسول فرما برداری کر رہا ہے واسطے اللہ سونے نے انہوں چار پاکستی سنگت صحبت بنائی ہوئی چار چارے طبقے چارے مقدس لوگ نبی سدھی شہید یہ دنیا کے سنگھی بن اندر بھی سنگی ہوں آخرت سنگی, دے نے, آخر دے اندر بھی سنگی دے نے اگر اتو رشتے دار رشتے دار جا ہوں دا انہاں دی محفل پہنچ جاندے پھر انہاں دی محفل قبر دے اندر بھی دہشت پھر وہ محفل ہی ہمیشہ پاک پرورگار فرمانے والی شان نے, نے نہیں فرمایا بولو پاک رب العالمین نے نہیں فرمایا آخرات جہان یہ ان گے نہ اس کا نے فرمایا یہ نبیا دے نال ہو گے صدیقہ دال ہو گے شہیدان دے نال ہو گے لا سال لوگ جڑے اللہ رسول برداری کرانائی ورنا جی لمبی آیت بن گئی سی ایک نال الاس لڑ جاتا پھر لاخرا آخر میں نا یعنی سمجھو پکی گل جی کہ جس بندہ اللہ رسول کا بندہ ہے تو پھر دنیا چارے طبقے کی دن سنگت ہے قبر تھی یہ چارے طبقے ہوں اشرت جی چارے طبقے تاں کر کے چ ربانی ورگے اور جڑے بھی اللہ دے نیک بندے ہوں مومن مسلمان لوگ ہوں پاوے ان کے جنڈے نہ بھی لگے ہو دے مددگارے چارے ہوں کیوں ہوں اسے دنیا دے اندر ان چھیڑ چارے غیبی لوگ ہو جاتے نے کیوں ہوں نے کہ اللہ نے قرآن جو ہے اے دی کانڈ کلی نہنگی جی نہ جی چارے مگر کھڑے نے نبی وی صدیق وی شہید وی, وی اللہ ہوا استاد پر ہے مجید بعد سونے نبی کا فرمان سنانا جڑا بخاری شریف در تے واسطے پامے انجلیاں گل نویاں ہو یقین کرنا علم پتا لگ ہے کہ یہ چیز اے نظریہ عقیدہ تمام اور ہے اور پہلے سارے مسلمانوں کا یہی نظریہ جیس سی کوئی بچوں جنہ چیر جڑی بوٹی نہیں جمی کو گند خرابہ نہیں کیا یہ سارے یہ عقیدہ ہوں بالکل پکی گل نہیں وسلم باب علیہ السلام سیدہ خاتون جنت دے ذکر خیر کے فضیلتر بخاری شریف کے اندر لکھے آئے اما ایشا سدی کا روایت نے حدیث نمبر سینتی 15 پندرہ تین ہزار سات سو پندرہ انائے رضی اللہ تعالی عنہ قالت دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فسار رہا بشین فبکت فسارہ فسار رہا فسار قالت تو عن اندال فکال سارا, سارا, سارا اولا ویسے ہی اتبا فضا اما ایشا فرما دیا نی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توجہ حضور پاک اپنی آخری بیماری شریف دے اندر جس بیماری شریف کے اندر حضور دنیا تو تشریف لے گئے سن اس بیماری دے اندر اپنی بیٹی پاک نے جنت حضور نے بلایا حضور نے بلا کے سرکار نے کن مبارک کے اندر گل کی تھی سرگوشی فرمائی کن مبارک دے اندر سیدہ دے گل کی سات رو پی پھر حضور سرکار نے بلا کے پھر گل کی تھی، کن شریف دے اندر کوئی گل کی آپ حس پیا نے امائشا فرمایا نے میں سیدہ تو پوچھیا بعد دسو تمہوں حضور نے کی گل کرنے کی تھی؟ توجہ ذرا ذرا روسی بول سبحان اللہ میں پوچھیا سال تو کی آزور نے گل کی جناب کے کن شریف آ فرما نے پہلی بار نبی سرکار نے مینو فرمایا سی بیٹا میں اسے بیماری ایک چلا جانا ہے تھوڑی آخری میری ملاقات اتنا چلا جانا ہے میں رو پئی پھر حضور نے میم بلایا پر میں بیٹی سارے میرے اہل وچوں سب تو, پہلا، تو ہی فوت ہو گئے میرے کو جدو میں محمد کریم کی یہ گل سنی میں خوش ہو گئی نارا نارا رسالت نارا سنو اما ایشا حضور سرکار ساریا بیبیا پاکوں اجازت لے فرمایا میں مینو اجازت دیو میں ایشا دے گھر کے اندر ہی رہنا ہے سارا بیبیا نے اجازت دیتی حضور شاہ و جڑا تہوار کسا ساڈے گھر شریف کے اندر گزارنا ہوں گا سی اصا وہ اجازت دیتی جناب اسا حق دیتا ہے آئی نو تسی ہونا دے گھر دشا اندر ہی رہو توجہ فرما اللہ دا حبیب رب جان واسطے جڑا آخری مقام پسند کیا ان اس گھر وا کے گھر ہو سکتا سا اما ایشا سرکار سا اما ایشا سرکار فرمایا نے حضور سرکال میرے گھر دے اندر اس بیماری دے اندر میں حضور نے فرمایا بلاؤ میری بیٹی فاطمہ نو حضور کی بیٹی مبارک آ گئے ہزور نے کن مبارک نال گل کن مبارک نال منہ شریف لا کے گل, گل کی فرمایا پتر گل کی اما ایشا فرمایا نے بی بی پاک رو پیان پھر حضور نے بلایا شریف لڑ گل کی تھی، پھر سیدہ حسن حسین دی اما ہس پی اما ایسے فرمایا میں بات دے اندر نو پوچھا دسو حضور نے کیڑی خلاسی گل کی تھی، کیڑی خلا خاص گل کی آپ فرمایا نے مینو حضور نے پہلی بار یہ خبر دیکھی سی بیماری بماری اچھا جا میں سدمے تو رو پی حضور نے پھر مینو کن لا کے فرمایا تو سب تو پہلو میرے حل میں اے جی خوش ہو گئی ہوں ہس پہ نے تھوڑے جہ عرض کر کے اجازت اگلے اگلے اگلے بیان ولنے ہلی گل یہ پاک محمد کریم نے اپنی بیٹی جڑی گل کان چی خاص گل ہونی لیکن سیدہ خاتون جنت نے اما ایشا آ جڑی خاص گل محمد کریم سیدہ خاتون تک رکھنے چاندے سن سیدہ خاتون نے اما ایشا دس کے دس دے محمد دی دی میں حاصل سی میرے کو پہلے آئیے محمد دا دار میں عائشہ نو سمجھنی تا کر کے میں اہ رات کی گل ایشا نو دس دے خبردار تے سے جھگے وچ کدی فرق نہ سمجھا جائے نارا تختی نارا نار ناروش جی وے جیو جی جی آ سادہ لیا سرپر شری شریف شفی لکم سرکار سرکار سمجھے جی خاتون کن شریف چ میں گل کر رہا تو ایسے اگوں اسی کن تک تک پہنچانا پہنچا پسند کرنے توجہ ذرا جو سیدہ خاتون اور مولا علی کے گھرانے میں فرق کرنا, کرن, کرتے ہیں دشمنیاں فرضی پھر دے پھر ہیں اے اونا انی دیاں واسطے سبق گیا اور دسوئے پہلے نمبر پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانے نارے صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خاتون دے کانیچ گال کرنا اگوں خاتون جنت دا سیدہ آئیشہ دے کانیچ وہ گال پہنچا دینا کیا اے حضور نیسن جاندے یہ حضور نہیں سم جانتے کہ میں یہ کان جو پیا کرنا تو لکا کے پیا کرنا نا دجیا تو لکاؤ پیا کرنا پھر دی بیٹی پاک حضور دا پیت لکایا کیوں نہیں توجہ ہے بولو بولو تے صحیح جڑے کہیں حضرت عمر دے اعتراض کرتا ہے اے وہ حضور دی فرما برداری نہیں دے میں پوچھنا سا خاتو نے جنت نے پیت گاہ کیوں نے رسول اللہ سیدہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی مرضی دے خلاف کام کیتا ہے ہوں کی جواب دیں گے ظاہر بات ہے جدو کسی نالج گل کری تھی وہ مطلب یہ ہوتا ہے لکا کے رکھی یہ مطلب نہیں ہوں بھی سارے جگ ن سارے جگ نسنی اس لیے ہدور سکار اچھی آواز والی فرما چڑ دے بولتے نہیں جی سی دا میرے آخ امدار نے جہی گل اج سرک پور شریف دی ترتی سر آم ہو رہی بخاری شریف چیے سارے جگ چمائیے کان فائدہ ہی میری گل نہیں سمجھے یار ہاں کی مقصد سے مقصد کر سونا دسنا چاہتا سب میری بیٹی کان دی گل میری گھر والی عائشہ کان دی گل نو سمجھے میرے گھر والے اور میرے آہل بیگ میری آل انہوں نے فرق نہ سمجھا جی میں ادھر گل ٹوری انہیں گہ ٹور دیکھی میں دنیا ہی پہنچانا چاہتا سا کہ سارے جگ پہنچے پر اس طریقے اور انداز اس واسطے استعمال کیا تاکہ اہل کہ ازواجے متا جیڑا جی فرق پہ پھرنگ دنیا اس فرق دے رگڑے محمد پہلو ہی کٹ چکے آیا جلو کہ نہیں آدیش وہی ہے جو ساری ہی پڑتے ہوں گے پر یہ راز اللہ نے کٹایا روشی بولو ہوں موضوع کی گل کرا موضوع دی کی مناسبت کی گل و نکتا سجنا اعوا کی بیٹھے ہوں موت دوست دوست ملا چڈ دیے اگر ہر, ہر, ہر, ہر, ہر, ہر, ہر, ہر. ایک پاسے دی... سجنا دو بندہ جدا ہوں اگلے جہان ہے مل نبی پاک مبارک جدائی جدائی دنیا دی ہے لیکن نال ہی حضور دا کن شریف کے اندر فرمانا بیٹی سب تو پہلے تصے میرے کو آنا ہے اخبر فرمایا پھر فر حضور نے میری دسیا کہ سب تو پہلا حضور دے کول جان والی مہیا میں بولو سی پر لفظ نے اکبرانی انی ابال بی میں ہزور دہلے بہ تھی بریبیاں جیڑی سب تہلا فوت ہو کے حضور کو جانا ہے یہ لفظ اہل بیت ہی سیدہ نے جنت حضور نے فرمایا معلوم ہوا وہ بھی اہل بیت نے آہل بیت ساتونے جنت واسطے بخاری اس روایت استعمال ہویا کھڑا ہے ہورا بھی ہے لیکن ایک خاص حضور دزوا مطاہرات بھی اہل, بیت؟ وہ بھی اہل بیت حضور نے فرمایا ساری اہل بیت ہی ذرا اچھا حضور نے فرمایا اہل بیت میرے کو سب تہلوں ایمان نال دسیا جی یہ مطلب کریم آقا نے اے عقیدہ اس وقت پہلوں ہی عام کیتا ہوا سی صحابہ اہل بیت تے گل عام سی کہ جو ہی اساں مران گے ایمان سلامت ہویا تے حضور دی کچہری اچ پہنچے ایک گل صحابہ تے اہل بیت تے پکی عام پھیلی ہوئی سی تا کر کے یا حضور نے گل کیتی ہے یا ماں باگ نال ہی ہس اللہ اکبر بولو تے صحیح یار اچھا ہوں سچی دسیا جی اللہ فخب جس لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلے میرے مطلب یہ ہوئی ہے موت کا سن کے ہرس کا کی مان حضور تو دس رہے تو توں ہی فوت ہونا سب کو تین فوت موت کا سن کے رونا چاہیے بولو اے مرے حضور دی جدائی دے کی جائی رو رہی اپنی ہس رہی اپنی موت کی خبر سن کے ہس رہے ہیں وہ معلوم ہوا موت تو موت میرے نہیں سجر و جان کا سمجھتا ہے! نعرہ تقدیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ہزور کی مناشر اسلام مستقفی سال مطلب باقی منافق جن چو تو بندہ موت تو گھبرا جی ایمان کامل ہوتے خوش ہو سجنا ملاج ہاں ایک پل ہونے تو پل بن جائے پار پرلے پاسے لاہور نو جان کا دوسرا پل بننے رونا تو خوش ہونا پینڈا مکیا اسی طرح موت پویا پینڈے مقاشر دی اللہ اکبر و کبیرہ توجہ نہیں معلوم ہولت سجن سجن بولو تو سی نا یہ سارے آہل حدیث بخاری شریف کی ہوں کون یہ آ کے لولتے نہیں جی لو جی جو جو جو جو جو جو جو دوسری روایت سنو لو برو تو سناو رواج جنوب میں آخیا بھابیا کے محدسی لکھے البانی ناصر البانی ارب کا انہیں سلسلہ صحیحہ دے اندر اس حدیث نو داخل ناخل ہے شاید نوت نے سہی امام زاہی وہ نے تلخی سے ہاکم اس روایت فرمایا یہ شواہد بھی بہت زیادہ نے یہ حدیث کہی کہ گل ہے سیدنا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ وہی امار بن جا نے جدو سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد نبوی شریف تعمیر فرما رہے سن اپنی مسجد نبوی شریف تعمیر فرما رہے سن, سن کوئی صحابی ایک ایک پتھر دے اٹھ لیا سی ایک ایک پتھر چوک کے لیا سی امار بن جا دو دو پتھر لے چوکے دے سن آقا اے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے آہا حضور سرکار زہری اکھ پاتھ لے سن زہری اکھ مبارک نال یار ویخ لے تے باطنی اکھ مبارک دے دے سارے احوال ویخ سن آقا انعامدار ویخ رہے نے ویخ کے فرماند نے بھائی ہن وہ ہا مار تک ہائے امار بن یاسر واہ وا امار بن یاسر تین باغی جماعت نے قتل کرنا ہے امار بن یاسر نے جڑے صحابہ کرام کے اندر ہک والے پاس حق والے, پاسے. حق والے پاسے دی نشانی سن جفیل آئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد علی تعمیر دے موقع سے یہ دسیا سی یہ قتل نہ کرنا ہے؟ نالے بھی دسیا سی امار تیرے دنیا تو جان بے لے. آخری گھٹ جڑے پیویں گا وہ دھو کی لسی دے ہو گسی دے پیویں گا توجہ ذرا جنگ ہو رہی سی اس دوران حضرت امار بن یاسر مولا علی نے عرض کردے نے دیر ہو گئی وقت نہیں آن دیا کی گل نہ ہی اگلے لوگ لسی پک گئے بس ہوں وقت آ گیا میرے کریم آقا نے فرمایا گدھ کی لسی دے پینے کا میدان ل نکلے آپ فرما نے شالی درسے والے ہو حا انتظار پہ کردیا نے گھبرایا جی ہوں اگلے لفل سن اگلے لفل فرمایا اینی لکڑی تل جب ہے بولو بولو فرمایا سمے تو امبار جا سر اسل جنتل جنت نے گئی سجائی گئی نے محمد وفی روایت نلکل احبت محمد وحبت فرمایا تعلیم ہو جاؤ اج ایسا محمد محمد یارہ دن ملاقات جا کرنی ہے توجہ سونے ہاں اب موجہ میں موجہ میں تبرانی دے موجہ میں تبرانی دے لحظ دنے توجہ ہے فرمایا انی لقیت الجبارہ آج ربنا الملقات و تزوجت الحور الحور العینہ اج جنت دیا ہورا نال شادی ہوئی ال یو مل یو مل کل اہبا محمد و یو مل کل اہبا محمد واحزہ سجنا ملنا سجنا ملنا محمد کے حضور دی جماعت محمد محمد دی جماعت ملنا یہ جنگے ہاتھ مار بن آخر رضی اللہ تعالی نو مار کے فرما سن اج اصا محمد محمد دی جماعت جا ملنے کیوں کی مطلب یا شہادت ہونی میرا موضوع کی موت دوستوں کو ملا بولو تو صحیح نا موت دوستوں کو ہن اکلے امار بن یاسر دی گل نہیں او اس لے کر رہے ہیں مولا علی مولا علی تابے انکار نہیں کسی نہیں آخر تو کر مر کے مٹی ہونے والی گل ہے گالے کرنا معلوم ہوا کسم اوزاد کر گیا نا سارے سب لگان اتفاق یہ مطلب ہے کے مٹی ہو جانے فلان ہو جانے بکواس ہو بکواس پتہ نہیں کہتے نے گل کی سہابا کی بات ہو سابا آئے سا سارے اس گل سے مختص ہیں اور میں, میں, میں دیتے رسالہ لکھ رہے ہیں, کتاب بھی لکھ رہے ہیں اس کا نام ہونا ہے تمبیہ احبا تمبیہ احبا بے ذکر احبا صرف انہی لوگوں کا ذکر کروں گا جنہوں نے موت کے وقت کہا بھائی سجنا ملن چلے یہ میں صرف میں پتہ نہیں کن سابلم صرف تبا ہوئی ذکر کرنے کتاب رسالے دے اندر اللہ اللہ پاک بولو دیکھ لو اجماع ہو گیا اتفاق ہو گیا سارا کسی نہیں آخر اور مر گئے میل جانی ہے کوئی شہ نہیں اگلی گر پہ کرنا ہے کوئی نہیں تے سارے ہاں ہاں کرتے سن پتا چلیا ساریا ادھروں جے جدائی ددروں جی تے ہوں تو دے سجر ادھر ملائی ہو جائے گی بولو تو صحیح ڑے سہبی کی عمار بن یاسر رضی اللہ, اللہ اکبارو کبھی حضرت بلال حبشی دی سنان اللہ ہو اکبارو کبھی ہنفیاں نزدیک روایت موت ہے مالکیاں نزدیک بھی موت پر ہیں سعید بن عبد العزیز فقی مشتحد امام بہت بڑے محدث دمشق اور شام کے علاقے سعید بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت بلال کا زمانہ اگرچہ نہیں پایا لیکن میرے خیال میں ایک واسطہ ہے بندے سے کائیں اور ہمارا اعتماد فقط اسی پر نہیں ہے میں آپ کو جو پہلے دلائل پیش کر چکا ہوں ان کو بھی پیش نظر رکھنا ہے اے تاریخ دمشکل کبیر حضرت بلال رضی اللہ تعالی تعالیٰ سمجھو ذرا بول دیو کالا بلال انہیں حضرت حل قدن احبا احبا زیادہ قد نل کلا ہا محمد کالت امرا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی نو دنیا تو جان ویلے آپ فرما نے اپنی گھر والی نو قدن کلا سویرے ہزور سجنا سویرے سجنا ہے سویرے سجنا ہے, سجن ہے, سجن ہے نال دسے سڈے سجن کہڑے نے محمد واحد پاؤ محمد محمد صحابہ جماعت سجن نے <تصفح> اگے گھر والی تو جا ہو رہے سن گھر والی نے تو گم دکھ ہونا ہی حضرت بلال اگوں ملاقات کر رہے سن سجنا مل رہے سن ہوں حضرت بلال ہوش والی ہوگی ویکو گھر والی کہ اربی ادر اربی در اس طرح سمجھو جیسا پنجابی جانے ہال ہوئے ہال ہوئے ویڈ پاندی اور دوائی پی موت نے کسی کے مرن کے ویڑے آپ کی گھر والی کہ واہ بھائی را ہال روی ہے وہ کہ آپ فرمانے واپ وہ آدی ہے افسوس آپ فرما واہ خوشی وہ ہے کرتے ہے کر بلال جدا ہو ہے آپ آدھے واہ واہ بلال اتو جا ہو کے سجنا دن اور مل گیا ہے اللہ بولو تو صحیح ہوئے اللہ سمجھ نہیں آئی نہیں پتہ نہیں یہ جملہ کنا کن بزرگوں دی زبان پہ جو میں ضرور گل کر سامنے بھی تے موت ہی سی نا یہاں دے سامنے بھی تے یہ ساریا گلا ہے سن کے پچھے بھی ہے پچھے روڈ چلے یہ ہستے کیوں جانے بول دے نہیں امار بن یاسر موت دا وقت آگے ہوئے سجنا کل گئے حضرت بلال فرماوا وہ وین پاوے بی وہ بی حال بی بی. دوائی پاوے آپ خوش ہو کے عربی دے اندر فرما فرا <تصفح> <تصفح> یہ <ای> آخری <تصفح> وقت او خوش ہون دینے پہ سوج ہوئے تکیڑے ظالم نے او ملا سارے صحابہ تے جاندے وقت ان خوش ہو کے جان تک کربلا وے چیما مسائندہ ٹبر وی تے آپ روندے ہی رہنے او کوئی شرم ہے نہیں اب اے ضمیرہ تے نو اہل بیت عزت اڑاوان دے چل دی <تصفح> محمد پچھلے جئی نو اپنی ملائی تے خوش ہندو لال ماں اہل کیا نیا پتا نہیں انہوں نے اما جی فوت ہو سن کے اپنا اس گھر اما جی اپنے فوج کی سن کے بہت تو خوش ہو گئی تو پھر روئے کہڑے ہونے بول دے نہیں جی معلوم ہویا سجنا واقعی موت دوستانو دوست ملا چڑ دیئے جے دوست ہوں تے چنگیاں نال ملا چڑ دیے تے بہنے نال ملا چڑ دی ملا ضرور کافر ہٹان جانے نے مومن دیا روح اس نے مومنا سجن اسے نے کافر سجڑ تھے ہوں جی یوبدیاں جاری ہوے تو تھلے جانا ہے جی پا کر بکری گلامان جاری ہو جنا تھے جان والے روڈے نے اتنے جان والے ہنسے بولو تو سی ہاں ہاں ہاں نہیں جی اتنے ایک حدیث اور سنانا وہ صحیح ابن ماجہ شریف بالکل صحیح سنگنا وہ میں دے سنا چکے چکیا تھانوز ن ہی مکمل کر دینا بولو, بولو نارائ تقدیر نارائل نارائ تحقیق نارائ غسیا شرک و شریف آستانہ شری آستان, آستان امام آباد آم بولے سونا اللہ کتاب جن باب ماجا جلوس حدیش نمبر پندرہ چھٹ جب نے ماج سید آلم صلی اللہ قبر مسلم و ماں ابالی اوا ستن کبور کدتی حضور فرما نے میں دے دے انگاریاں تے چلنا یا ننگی تلوار تے چلنا یا میں محمد پہران اے دے پیران جتی گنڈا ایڈے ایڈے اور یہ کام تینوں سوکھے لگتے نے لیکن کسے مسلمان دی قبر دو کہ میں محمد کا چلنا منو بہت اور لگتا ہے جنہ دے پیر رحمت نے یعنی مردے ترستے ہوملے والے کدھر تو بھی دے دے پیر دے کے شیری وہ گلاموں ورگے قبرستان چ جان دے پتا نہیں آداب کھے ٹل جی کنس کے ٹل جاتے حضور فرما دے میں مومن دی قبر ایڈی عزت کرنا وہ کہ میں نہ میرے پاوے اگارا تو ٹرنا پڑے گا پے ہوں میں پیر رکھ لوا تو مومنٹ کی قبر کے پیر محمد کا نام اگلی گلمایا قبل کو ہاضر درمایا محمد نبرستان پشا پخانا کرنا بہنا بازار بہنا دونوں برابر لگتے نے کی مطلب کنا ہے جی میں محمد بازار والوں کو شرمانا ہاں ایویں میں قبر والیاں تو شرمانا ہاں ادور نے کیوں گل کی be بازار سے قبرستان دی ادور دسنا چاہتے سن جزار دا میلہ لگا ہوں بار والوں دا بھی میلہ لگا ہوں میں محمد جزار والوں کو شرمانا ماں ویس رہے ہیں محمد دے میں محمد ایوے دربار والے قبرستان والوں تو بھی شرمانا بھی بیک رہے دے حضور نے بازارستان کیوں تشویش دے کے کی کہ تاکہ پتہ لگے اتے بھی میل ہے جزار چونکہ وہ بھی سجن سارے کٹے نے توجہ فرمائی جی بازار والے کٹے کٹے نے, اے بھی کٹھے, نے تے اے ہوئی ہی دے کٹھے ہوئے بیٹھے سجنا سجنا لڑا تے اگلا بازار اگلا میلہ لگ گیا معلوم ہوا باقی حدیث ہوئی ہیں کہ بہت سجنا سجنا بولتا نہیں معلوم آکا نے اس تو وی گل ہو کی سمجھا کہڑا سونا طریقہ ہزور نے اپنایا یار دیکھتے تھے ہزور نے دسیا بازار والوں کو شرما جی نا میں محمد دربار والوں اور شرمائد محمد کہنا میں کہنا یہاں کا میلہ تھی کہ میلہ لگا میں کہنا وہاں کا میلہ لگا بولتے نہیں اے اے اے اے سمجھ نہیں آئی اللہ اکبر برو کبیر معلوم ہوا دوستو اللہ ہو جانہ اللہ اکبر برو کبیر اللہ ہو جلا شانہ نے موت کا نظام ختم کرنے نہیں بنایا اگلے جہان نو وہ سونا اسی وجہ سے ہمارے اہل سنت اور معتا ضلع کے مذہب میں فرق ہے موتا کہتے ہیں موت ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے اور معتضل کہتے ہیں موت میں محض ہے فقط ختم ہو جانا ہے وہ ختم ہو جانا سمجھتے ہیں اور ختم ہونا نہیں منتقل ہونا یہ موت یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے سیوتی رحماء اللہ ات تک کرا امام خرطبی دغیرہ وغیرہ, وغیرہ, وغیرہ او اے جو کچھ انہوں نے عقیدہ لکھا نا چیز نے اے تھبا سارا دلیل کا کٹھا کر کے تم پیش کر دلہ صدقہ سدکا دے تاج دار عابد صاحب دے مائی جی مرحومہ مغفورا اللہ پا نو اپنے بزرگوں شامل کرے انہوں دے جڑے بزرگ چلے گئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دہل بیت اونا شامل فرماوے درجات بلند فرماے نارائن تحقیق نارائن استاد حضرت استعفا لیا ٹھیک ہم شیکو پورا تین مارچ بروز بنگل بعد نماز موضوع شان سیدنا امیر کبیر علی حمدانی رضی اللہ تعالی اللہ ایک کشمیر اسی طرح نے جیت والی ہزیری باقی انوال شریف سنو گے تو اللہ ہو اردو میں کتاب ہوگا وہاں شاد گاٹی والی مسجد سات مارچ بروز ہفتہ بعد نواز عیشہ موضوعہ نام سنو ابن سبا یہودی کی اسلام اور مسلمانوں میں سازشوں کی تاریخ پہلی مرتبہ ان شاء میں برد بیان ہونا ہے الو سلام دعا فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و الصلاۃ و السلام علی رسول الکریم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین اے سونے ربا محبوب دے جوڑیاں دا سب کا محبوب دے خادمائیں چ اس زندگی دے اندر انہاں دے دین حق قدم چہن دی توفیق بخشی سلیم کال چلو